کیا امام کے پیچھے ایک کا دعوی یہ ہے کہ نے امام کے پیچھے کرات کرنی ہے فاتحہ فاتح فاتح فاتح نا فاتحا فاتح بھی تو کراتا ہے اور دوسرے فریق نے یہ یعنی جواب دعوی اس کا یہ ہے کہ مختین خاموش رہنا ہے امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا یہ وضاحت آ گئی اسی پر باس ہوگی آگے چلیں جی. وقت. وقت جی کتنا وقت ہونا چاہیے برابر وقت. یہی اگر طے کا ہی نہیں ہوئی میں ٹھیک ہے کتنا ہو گیا منڈو ٹائم کتنا ہو گیا جس طرح کہ فیصلہ ہویا ہے کہ پہلی ٹرن دس دس منٹ دی ہوئے گی مدعی اور مدعا آلے دی اور بقیہ ٹرن سارا پانچ منٹ اس دیا ہوتبار ٹائم پانچ منٹ زیادہ ہو جائے گا اعتراض ہویا ہے کہ سارے مدعا الحمد پھر آخری ٹرن جہی وہ دس منٹ دی ملنی چاہیے چونکہ مدعا الحمے اس پہلا دس منٹ دی ٹرن لے چکے اس واسطے اصول کے خلاف بات کہ مدعا لے آخری ٹرن دس منٹ کی لے ٹائم برابر کرو لیکن اصول کے مطابق چلو <k Pineapple> <coughs> <t واحد> بہت تو یہ دونوں صدروں نے کرنی تھی لیکن بولنا پڑ رہا ہے حضرت نے فرمایا ہے ٹائم برابر ہونا چاہیے ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹائم برابر ہونا چاہیے اب خود ساول لگا لیں کہ پہلی مثلاً باری ان کی دس منٹ کی میری بھی دس منٹ کی پھر پانچ میٹ منٹ اب پانچ منٹ میں تو سارے برابر ہو گئے اب جو آخری باری ہوگی آپ جانتے ہیں کہ اعتبار سے وہ پانچ منٹ, منٹ کیا ہوں گے اس کے بعد مجھے اگر ملیں تو پھر تو ٹائم برابر ہو جاتا ہے اور اگر مجھے نہ ملیں تو ٹائم برابر نہیں ہوتا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ٹائم برابر ہو اس لئے ہم نے یہ کہا ہے کہ جب آخری باری ان کی آئے گی تو اس سے پہلے مثلا میری پانچ مٹ ہے اب پانچ مٹ انہوں نے چونکہ زائد لینا ہے اس زائد کے مقابل مجھے بھی پانچ مٹ پہلے دے دیے جائیں اب وہ گویا کہ میری جو آخری باری ہوگی مدہ لے گی وہ 10 مٹ کی ہو جائے گی اور ادھر ان کی آخری باری وہ 5 مٹ کی ہو جائے گی اس طرح وقت کی برابری ہو جائے گی وقت کی مساوات ہو جائے گی یہی ہم کہتے ہیں کہ وقت برابر ہو اس میں اور کوئی بات نہیں ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ ٹائم تو برابر ایسے ہی رکھتے ہیں لیکن جب ٹرنوں کی باری آتی ہے نا تو ٹرن کا ٹائم بھی برابر ہی ہوتا ہے پانچ پانچ منٹ کی بجائے کسی کو دس منٹ نہیں دیے جاتے البتہ دو گھنٹوں کی بجائے پانچ منٹ زائد کر دیے جاتے ہیں اس سے پہلے یہی یہ ہوا ہے اس لیے اگر دو گھنٹوں میں ٹائم برابر ہوتا ہے تو پانچ منٹوں کو زیادہ کر دیا جائے تاکہ پچھلا اصول توڑا نہ جائے آپ کو ہر صورت مدعا لے ہیں آپ آپ کو آخری ٹرن میں دس منٹ نہیں ملیں گے آپ کو پانچ ہی منٹ ملیں گے اصول کے مطابق جیسے کہ پہلے برادرے ہوتے رہے ہیں البتہ پانچ منٹ زائد اس لیے کیے جاتے ہیں کہ مدعی جو ہوتا ہے وہ آخری ٹرن میں اپنے دلائل کو جو اس نے پہلے پیش کیے ہیں ان کو سمیٹتا ہے اور کوئی نئی دلیل پیش نہیں کرتا چونکہ نئی دلیل پیش نہیں کرتا اس لیے مدعا کو کوئی اس کے بعد ٹائم نہیں دیا جاتا یا اس سے زائد ٹائم نہیں دیا جاتا اس لیے پہلے اصولوں کو سامنے رکھے رکھتے ہوئے ایسے ہی کریں جیسے پہلے مناظرے ہوتے رہے وقت کی برابری کا جو تقاضا ہے مساوات کا اب دیکھے نا خود حضرت مان گئے ہیں کہ جو مدعی کو اخیر میں پانچ ملیں گے وہ زائد ہوں گے اور سوال یہ ہے کہ آپ کو جو پانچ منٹ زائد ملے ہیں کہ آپ اپنے دلائل کو دہرائیں تو مد نے کون سا ظلم کیا اس کو کیوں نہ پانچ منٹ ملیں تو وقت تو کم از کم برابر ہونا چاہیے نا وقت اس لیے اس میں تو یہ تو ایک سیدھی بات ہے مساویانہ طور پہ بات ہوتی ہے پہلے بھی ہوتی رہی ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کئی مناظرے ہوئی ہیں اس طرح ہوتا ہے مستقل ہوتا ہے طریقہ یہی ہوتا ہے اس میں آخری جو باری ہوتی ہے اس آخری باری سے پہلے مدعا والے کو پانچ منٹ زائد دے دیے جائیں گے اور ادھر پھر مدعی کو پانچ منٹ زائد دے دیے جائیں گے اس طرح وقت کی برابری ہوگی تاکہ برابر برابر ہو ہو تو تو اس سے پہلے آپ نے مناظر ہیں اور آڈیو ان میں ایسے ہی ہوتا رہا ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں ایک افسوس یہ ہے کہ آپ ایک بات پر زد کر رہے ہیں پچھلے تمام اصولوں کو پامال کرتے ہوئے ایسا نہیں چاہیے جیسے چل رہا ہے ہمارا اصول ایسے ہی مناظرہ ہونا چاہیے یہ پانچ منٹ زائد اگر آپ لیں گے تو ایک شرط کے ساتھ کہ جیسے مدعی اپنی آخری ٹرن میں کوئی نئی دلیل پیش نہیں کرتا صرف اپنے پچھلے دلائل کو دہرا سکتا ہے پچھلی کی ہوئی باتوں کو دہرا سکتا ہے آپ بھی وعدہ فرمائیں کہ کوئی نئی دلیل پیش نہیں کی جائے گی اور کوئی نیا دلائل نیا دلائل پیش نہیں کیے جائیں معاملہ ہمارا طے ہو گیا مولانا نے جو مجھ پر ایک پابندی لگائی ہے کہ آخری باری میں آپ بھی نئی کوئی دلیل پیش نہیں کریں گے اس میں, میں اس آپ کی بات کو مانتا ہوں البتہ تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں وہ بھی انصاف کے تقاضے کے مطابق جو پانچ منٹ پہلے میرے ہوں گے وہ تو زائد نہیں ہے نا جو اوپر پانچ منٹ زائد مجھے ملیں گے جس طرح آپ کو پانچ منٹ زائد ملیں گے ان پانچ منٹوں میں آپ نے پہلی بات دوہرانی ہے نئی دلیل نئی پیش کرنی اسی طرح جو میری آخری باری ہوگی اس میں مثلا مجھے دس منٹ ملیں گے پہلے پانچ منٹ میں, میں دلائل دے سکتا ہوں وہ میرا حق ہے مستقل پہلے سے چلا آ رہا ہے اور جو دوسرے پانچ منٹ ہوں گے اس میں آپ مجھ پہ پابندی لگا سکتے ہیں کہ نئی دلیل آپ پیش نہ کریں ٹھیک ہے میں آپ کی بات مانتا ہوں دوسرے 5 منٹ میں کوئی نئی دلیل بات نہیں پیش نہیں کروں گا دوہراؤں گا اگر علماء کرام سے مسئلہ تو آل نہیں ہوگا آپ نے تو ایسا ہی کیا ہے جیسے کہتے ہیں کتا کونے میں میں نے تو ایک بات ختم کرنے والی بات ہے وگرنہ یہ اصول کے خلاف ہے کہ مدہ علیہ ای اپنی آخری ٹرن زائد ٹائم کے ساتھ لے اصول کے مطابق تو آپ کو 5 ہی منٹ ملنے چاہیے وہ تو ہماری فراخ دلی ہے کہ ہم پانچ منٹ آپ کو زائد دے رہے ہیں اور اس شرط کے ساتھ کہ آپ جیسے مدعی اپنی آخری ٹرن میں, چونکہ وہ اس کی زائد ٹرن ہوتی ہے آخری ٹرن میں وہ پانچ منٹوں میں کوئی زائد اپنی طرف سے ایسی دلیل پیش نہیں کر سکتا جو اس سے پہلے اس نے پیش نہ کی ہو وہ صرف اپنے دلائل کو دہرا سکتا ہے ایسے ہی آپ کو بھی مدعی کی طرح مدعا لے ہیں جو کہ آپ اگرچہ آپ پانچ منٹ ہم سے مطالبہ کے طور پر لے رہے ہیں مطالبہ سے لے رہے ہیں وہ اصول کے خلاف ہے یہ تو آپ کو ہم فراخ دلی سے یہ یہ جو پانچ منٹ زائد دے رہے ہیں وہ اس لیے کہ آپ بھی اس اپنی آخری ٹرن میں کوئی نئی دلیل پیش نہیں کر سکتے ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ آخری ٹرن جو آپ کی ہے اس میں ہماری طرف سے اگر شور ہوگا تو یہ ہماری شکست ہوگی اگر آپ کی ٹرن سے آپ کے طرف سے ہماری آخری ٹرن میں کوئی شور و گوگا ہوگا تو یہ آپ کی شکست ہوگی ان دونوں باتوں کو ملحوظ رکھیں اور اصول, کو اصول کا خون نہ کریں نہ انصاف کا رسول کریم بات ہماری طے ہو گئی ہے ویسے ایک لفظ زیادتی کا کہا ہے جو اس ٹائم کے مطالبے کی بات کو انہوں نے میں کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے پڑ گئی اس کو پاک کرنا ضروری ہے انصاف کا مطالبہ کرنا وقت کے برابری کا مطالبہ کرنا یہ اس طرح نہیں ہے اس لیے یہ تشبیح دینا بہارا ان کا درست نہیں ہے بھارت چونکہ انہوں نے کہا اب پانچ میٹ دیکھو مجھے بھی زائد مر رہی ہے پانچ میٹ ان کو بھی زائد مر رہی ہیں اب خود انصاف کریں اس پانچ میٹ زائد میں مجھ پہ بھی پابندی ہو کہ میں دئی نئی دلیل پیش نہ کروں ان پر بھی پانچ میٹ زائد میں پابندی ہو کہ وہ نئی دلیل پیش نہ کریں سیدھی بات ہے اس میں جگڑنے کی کی ضرورت ہے پہلے جو پانچ میٹ میرے ہوں گے اس میں میں اپنے دلائل پیش کروں گا جو دوسرے میرے پانچ منٹ ہوں گے میں بالکل میں کوئی نئی دلیل پیش نہیں کروں گا میں بھی اپنی پہلے کو گا اسی طرح مولانا رشید صاحب بھی پہلی اپنی دلیلوں کو گے. باقی جو ان کا دوسرا مطالبہ ہے کہ شور نہیں ہونا چاہیے بالکل ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. وہاں نہیں شروع سے لے کر آخر تک میں تو یہ کہتا ہوں بالکل آرام اطمینان سکون کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے کسی کی باری میں کوئی دوسرا شور نہ ڈالے آخری باری ہو تب بھی شور نہیں ڈالنا چاہیے یہ تو سیدھی بات ہے سینہ لے کر آئے ہیں کہ نعمانی صاحب آج ہم کو وہ دلائل پیش کر دیں جس میں حفیت کی صداقت نظر آ جائے تو ہم تو اللہ سے ڈرنے والے یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم آج ہی آپ کی بات مان جائیں اسی فراخ دلی کے ساتھ ہم الحمدللہ للہ آپ کو پانچ منٹ زائد بھی دیتے ہیں اور باقی جو آپ نے فرمایا ہے نا کہ یہ تشبیح غلط دی گئی ہے وہ اس لیے کہ اصول توڑا گیا ہے وگرنا میں سمجھتا ہوں تمثیل کہاں ہوتی ہے کہاں ہوتی ہے وہ <تصفيق> جو چونکہ اصول توڑا گیا، آپ نے بھی کئی مناظرے کیے ہیں اور آپ ان مناظروں میں مدعی بنتے رہے ہیں لیکن ایسا کہیں نہیں ہوا چونکہ ایک اصول توڑا گیا اس لیے میں نے اس کے ساتھ تشبیح دی ہے اور آپ دو ٹائم <تصفيق> کیپر بٹھا دیں کو شروع ہوتی ہے الحمدللہ بیٹھ جائیں یار بیٹھ جائیں دو ٹائم کیپر بیٹھ جائیں گڑیا ملا گیارہ بج کے چودہ منٹ ہو لیک پڑکا دیکھنا والسلام من من بسم ما وقال الكتاب مختصر حمد و سلاد کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں آج کی اس مبارک مجلس میں مسئلہ فاتحہ فصلاح کی توضیع مقصود ہے کہ آیا نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے یا کہ نہیں اس کے بغیر نماز ہوتی ہے یا کہ نہیں جب کہ اہل حدیث کا دعویٰ ہے کہ جب تک نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے گی اس وقت تک نمازی کی نماز نہیں ہوگی قرآن پاک میں اللہ پاک کا حکم ہے فکر اما تیسرا من القرآن جس میں اس امر کی توضیح کتب میں ملتی ہے کہ یہ جو عیت فخر و من القرآن ہے یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن اس میں حکم یہ ہے کہ جو تم کو میسر ہو قرآن میں سے وہ پڑھو نماز میں قرآن کا پڑھنا فرض ہے اور یہی وجہ ہے کہ صحب ہدایہ نے بھی فریض السلاطم کے تحت جب کرد فرض کی دلیل پیش کی ہے تو اسی عہد فخر و ماتج من القرآن کو پیش کیا ہے اور صحب نور نور نے بھی, بھی. قرآن اپنی امومیت کے ساتھ مقتدی پر پڑھنا واجب کرتی ہے گویا کے احناف کی کتابوں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ فخر عماد کے تحت نماز میں قرآن کا پڑھنا فرض ہے واجب ہے لیکن اس بات کی توضیح نہیں ہے کہ قرآن نماز میں کتنا پڑھنا فرض ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بخاری شریف پہلی جلد صفحہ ایک سو چار حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بدری صحابی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقدس بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا لمن ب فاتح تل کتاب کہ وہ نماز نہیں ہوتی جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے جو آدمی نماز پڑھتا ہے اگر اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی عموماً لا جز و تقسیص اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اقدس عام ہے اس کو خاص کرنے کے لیے خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چاہیے جیسے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہم سب پڑھتے ہیں اس میں کائنات میں اللہ کے سوا ہر قسم کے الہ کی مبودہ باطلہ کی نفی ہو گئی ہے کوئی اللہ کے سوا الہ نہیں لا نبی آبادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ہر قسم کے نبوت کی نفی کہ کسی قسم کا نہ ذلی نہ بروزی کوئی نبی نہیں آ سکتا محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ لا علم اللہ صلاح علیہ وغراب فاض الب کے سورہ فاتحہ کے بغیر نواز نہیں ہوتی یہ عام الفاظ ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اللہ صلاح بزون وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی وضو کس کو کرنا چاہیے امام کو بھی مقتدی کو بھی منفرد کو بھی جو نمازی ہے اس کو نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ہوگا اگر وہ کوئی نمازی خا امام ہو مقتدی ہو یا منفرد ہو وہ اگر وضو نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوتی نہیں ہوگی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برما اللہ صلاب ہورن پاکیزگی کے بغیر نماز نہیں ہوتی پاک ہونا نمازی کے لیے ضروری ہے وہ نمازی خا امام ہو مقتدی ہو یا منفرد ہو جو نمازی ہے اس کو پاک ہونا ضروری ہے اگر وہ پاک نہیں ہوگا تو اس کی نماز نہیں, نہیں, نہیں ہوگی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ایک ہے کہ جو شخص نماز میں سورہ آتہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی آپ نے کسی کو خاص نہیں کیا آپ نے صاف فرما دیا جو بھی نماز میں سورہ آتح نہیں پڑے گا اس کی نماز نہیں ہوگی خا امام ہو مقتدی ہو یا منفرد اس لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو میں نے پیش کیا الحمد للہ سامد رضی اللہ تعالیٰ بیان کیا اس کو بہتر جاننے والا ہوتا ہے اس کے متعلق میں موجود ہے احناف نے بھی تسلیم کیا ہے میں انشاءاللہ شاء والوں کی ضرورت پڑی تو پیش کروں گا کہ راوی حدیث بہتر جانتا ہے جو اس نے بیان کیا اور یہ راوی حدیث تو حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ ہیں جن کے بارے میں امام القلام والے نے بھی لکھا اور یہ جو مولانا محمود الحسن صاحب ہیں مدرسہ دیوبند کے شاخ الحدیث رحمہ اللہ انہوں نے بھی لکھا معرف الحدیث میں بھی لکھا اور اسی طرح میرے پاس آسن الکلام موجود ہے مولانا سر فراز خان صاحب کی وہ صفدر صاحب اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مسلط تھا کہ وہ امام کے پیچھے سورہ فاتح پڑھا کرتے تھے ان کا یہی مذہب یہی مسلک اور یہی ان کی تحقید تھی پیغمبر کا صحابی تحقیق کس سے کرتا ہے دوستو مناظرے کی ابتدا ہے میں آپ سے مطالبہ کروں گا خدا کے لیے کوئی زد کی بات نہیں ہے میرے دل کو دیکھ کر میری وفا کو دیکھ کر بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر حضرت بادہ بن سامت رضی اللہ و تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی وہ بدری جو مغفور ہے ہم مسلمانوں کے نزدیک وہ جنتی ہیں صحابی رسول حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں مولانا صرف رازنہ صاحب لکھتے ہیں کہ ان کی یہی تحقیق تھی انہوں نے تحقیق کس سے کی صحابی رسول سے تحقیق کرتا ہے کوئی مسئلہ مولانا یونس صاحب نوانی سے پوچھتا ہے کوئی مفتیہ علی حدیث مولانا مبشرہ مضربانی سے پوچھتا ہے کوئی دوست آ کر می غلام مصطفی صاحب ظہیر سے مسئلہ پوچھتے ہیں کوئی قاضی عبدالرشید سے پوچھتا ہے یہ ان لوگوں کی تحقیق ہوتی ہے جو ہم لوگوں سے مسئلہ پوچھتے ہیں لیکن وہ پیغمبر کے صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے وہ اللہ کے نبی کا جو فرمان پیش کرتے ہیں اس کا معنی کیا لیتے ہیں کہ وہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھا کرتے تھے انشاءاللہ آئندہ یہ دلائل بھی پیش کروں گا لیکن ایک بات سمجھنے والی ہے کہ حضرت بن انسامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی بدری صحابی جو اللہ کے نبی کے فرمان کو پیش فرما رہے ہیں یہ الفاظ چونکہ عام ہیں ان میں سورہ فاتحہ کا لفظ موجود ہے ہماری تمہاری تحریر جن کے نیچے ہمارے ماسٹر صاحب اور تمہارے ماسٹر صاحب نے بھی سین کیے ہیں وہ مقتدی کے لیے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں اس لیے ایک تو مختی کو خاص کیا گیا دوسرا اس میں سورہ فاتحہ کے لفظ کو خاص کیا گیا آپ کہیں گے کہ اس میں مقتدی کا ذکر نہیں ہے لیکن آپ اس حدیث سے مقتدی کو نکال نہیں سکیں گے کیونکہ مقتدی بھی اس میں شامل ہے جیسے امام پر سورہ فاتحہ کا لازم اکیلے پر سورہ فتح کا پڑنا لازم اسی طرح مقتدی پر بھی سورہ فتح کا پڑھنا لازم بگرنا اس کا مانا یہ بنے گا کہ اگر مقتدی پر لازم نہیں ہے تو امام پر بھی لازم نہیں ہے اگر مقتدی پر لازم نہیں ہے تو اکیلے پر بھی لازم نہیں ہے اگرچہ آپ کا مسلک یہی ہے لا دنا معوذ دیو من القراد في الصلا ديا يا انداب ي حنيفتا کیا اپ کے نزدیک صرف فاتحہ پڑھنا نماز میں فرض نہیں ہے حضرت امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ نزدیک صرف ایک ایت قرآن کی پڑھ لی جائے تو نماز ہو جاتی ہے تو کیا اپ کا مطلب نہیں ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ اپ مکتی کی بات کریں لیکن ایک بات سن لو شروع سے میرے دوستو بزرگو یہ محفل علماء کی ہے یہ مجلس علماء کی ہے انصاف آپ پر ہوگا اپ دیکھیں گے کہ جس طرح ہم مقتدی کا ذکر دکھائیں گے کہ مختلف فاتحہ پڑھے اس طرح آپ کو بھی خاص کر کے سورہ فاتحہ کا لفظ دکھانا ہوگا آپ کہیں گے کہ مقتدی کا لفظ دکھائیں میں وہ بھی دکھاؤں گا لیکن جس طرح مقتدی کا مطالبہ آپ کی طرف سے ہوگا اسی طرح ہمارا مطالبہ ہے قرآن پاک کی ایک سو چودہ سورتیں ایک سو تیرہ صورتیں امام کے پیچھے نہ پڑی جائیں ہمارا یہ مسلک ہے کہ امام کے پیچھے ایک سو تیرہ سورتیں نہ پڑھی جائیں مگر سورہ فاتحہ پڑھی جائے ہم وہ حدیث پیش کریں گے جس میں سورہ فاتحہ کا لفظ ہوگا کہ مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے اسی طرح آپ کو وہ حدیث دخانی ہوگی جس میں سورہ فاتحہ کا لفظ ہوگا مطلق قرآن کی بات نہیں ہوگی کیونکہ مطلق قرآن میں تو پورا قرآن آتا ہے اس میں سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی دوسری صورتیں بھی آتی ہیں علی امران آتی ہے کریم جس مسئلہ پر بحث ہے وہ یہ ہے کہ مقتدی صورت فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے جس پر فریقین کے دستخطیں وہ تحریر بھی یہی ہے کہ مقتدی صورت فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے اس میں امام کی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں منفرد کی بحث کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہم دونوں فریقوں کا یہ جو آج اجتماع ہے یہ کس لیے ہے کہ مقتدی صورت فاتحہ پڑے یا چپ رہے مولانا نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑی ہے اس میں بھی مقتدی کے صورت فاتحہ پڑھنے کا کوئی ذکر نہیں بے شک قرآن پاک سامنے رکھے یہ بتا دیں اس سے اور یہ اخیر میں خود بھی اعتراف کر گئے ہیں کہ ہم مقتدی کے لیے پیش کریں گے مقتدی کے لیے پیش ہے مولی صاحب یہ آپ نے دس مٹ کی اپنی باری ضائع کیوں کر دی یہ پہلی باری تھی نا دس مٹ کی اس 10 مٹ میں آپ نے اپنی کوئی دلیل مقتدی کے لیے پیش کرنی تھی لیکن آپ خود کہتے ہیں کہ میں پیش ہم پیش کریں گے ہم پیش کریں گے اب یوں خود وہ اقرار کر رہی ہیں اور ویسے بھی یہ جو آیت پڑی اس کا بس کے ساتھ تعلق نہیں پھر لا صلاتہ کے لیے لا صلاتہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے اس کو تشبی دی ہے انہوں نے لا الہ الا اللہ اور لا نبی آبادی کے ساتھ اور خم خاں اپنی طرف سے زور لگایا کہ اس میں مقتدی کو کسی طرح داخل کر دیا جائے لا سلاتا میں زور لگا کے پھر کہتے ہیں جی یہ ایسا ہی جس طرح لا الہ میں ہر قسم کے الہ کی نفی ہے لا نبی آبادی میں ہر قسم کے نبی کی نفی ہے اسی طرح لا لا میں ہر قسم کی نماز کی یہ آپ کے سامنے انہوں نے یہ کہا نا اب, اب خود سوچیں کیا ان سے خود ہی پوچھیں یہ لا سلاتا کی حیثیت وہی ہے جو لا الہ اللہ اور لا نبی آبادی کی ہے اگر کوئی کسی قسم کا اللہ مانے تو مسلمان رہتا ہے کوئی کسی قسم کا نبی رسول پاک کے بعد مانے تو مسلمان رہتا ہے اب اگر کسی طرح نماز مانے تو آیا وہ بھی کافر ہو جائے گا اگر تمہارا یہی نظریہ ہے تو صاف کھل کے کہہ دو جو امام کے پیچھے چپ رہنے کے قائل ہیں وہ کافر ہے صاحب کہو پھر تم لا الہ الا اللہ کے ساتھ اور لا نبیہ بادی کے ساتھ تم تشبی دو اور اگر یہ تمہارا نظریہ نہیں ہے تو اس کو لا الہ الا اللہ اور لا نبیہ بادی کے ساتھ تشبیح دینے کی اجازت نہیں اب یہ میرے پاس ہے تروزی شریف یہی لاسلا تا لم یار فاتح تل کتاب اس کے بارے میں امام ترمزی یہ میرے پاس جو ترمزی ہے اس کا صفحہ پینسٹھ ہے اس میں امام ترمزی فرماتے ہیں اما احمد بن حنبل اما احمد امنو فکم لا سلا فاتحت فاتحت کتاب اس کا جو معنی ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے اکیلے نمازی کے ساتھ مقتدی کے ساتھ اس حدیث کا تعلق ہے ہی نہیں اور آگے فرماتے ہیں وہ تجب حدیث جابر و قال من لم فلم اللہ قال احمد, رجل من امام احمد فرماتی ہیں یہ ایک صحابی ہے حضرت جابر کون ہے ایک ان حضرت جابر وہ بھی کہتے ہیں اس حدیث کا معنی کیا ہے اب کیا خیال ہے فتوا لگا دیں گے کیونکہ وہ لا صلاتہ میں تقسیز کا قائل ہو رہا ہے, لا میں کا قائل ہو رہا ہے اور یہی ابو دا شریف میں موجود ہے یہی لا صلاتہ لے ملم یقرب فاطر کتاب اس میں ہے حضرت صفیان اسی حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں لِمَنْ يُسَلِّي وَحْدَهُ یہ لا صلاتہ مقتدی کے لیے نہیں یہ کس کے لیے ہے لِمَنْ يُسَلِّي وَحْدَهُ اکیلے آدمی کے لیے تو مولی صاحب ان کو تو خمقہ پیش کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں اور ویسے بھی مولی صاحب نے خود اخیر میں اقرار کر لیا کہ میں مقتدی کے لیے دلائل پیش کروں گا اب انہوں نے تو مقتدی کے لیے کوئی دلیل پیش نہیں کی آئیے آپ کے سامنے اللہ کا قرآن ہے وَإذا قرأ القرآن له اللہ پاک فرماتی ہیں جب قرآن پاک پڑھا جائے تو تم کان لگاؤ اور خاموش رہو امام نسائی میں امام نسائی نے یہی باب باندھا ہے باب یہ کیا تابیل ولابی ایک حدیث نقل کی ہے نیچے نبی پاک کی ایک حدیث یہ امام نسائی صحیح ستہ کا ایک مانا ہوا امام وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں اور آیت کی تشریح نبی پاک سے آیت کی تشریح امام نسائی کے بقول امام نسائی کے بقول یہ نیچے والی حدیث یہ تعویل اور تشریح کرتی ہے قرآن پاک کی آیت وَعِذَا قُرْعَال قرآن کی اس میں آتا ہے رسول پاک فرماتے ہیں وَعِذَا قَرَا فَأَنْسِتُو اِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُّ تَمَّبِي فَعِذَا قَبَّرَ فَقَبِّرُ وَعِذَا قَرَا فَأَنْسِتُو